تربیت دستا شکیت نہیں ہے بس کوئی گل نہیں ایک جی ہوئے شکیت کتوں تک پڑھیا تھے پڑھ نمبر پڑھ لیا پڑھے دوبارہ الحمد والسلام علی رسول السلام قال ابو عبید کزانی کا حجاج تنا حجاج ال فلاؤ کان المان و کامل اگر ایمان صرف اقرار کے ساتھ کامل ہوتا اور ابھی یہ بات ہو بھی چکی ہے کہ کسی نے کہا کہ دوبارہ آپ مسلمان کریں گے تو اسے کیا کلمہ پڑھائیں گے تو کلمہ پڑھانے سے وہ اقرار سے ہی کامل سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا فی اول نبوا کما یقون الا ماں کان کمالی مانا اور نبی علیہ علاصلہ مکہ میں تھے جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایمان کامل تھا تو کمال کا کیا معنی جو ان آیات میں آیا وقف ملو شعیب و اطا الآآ کیسے وہ کامل کرے گا ان اشیاء کو جو کہ وہ پوری ہو گئی اور آخر تک پہنچ گئی کالا ابو عبید فعین فا کال اللہ کا قائل اگر تجھے کہنے والا یہ کہے فما حاضر اجزاء و یہ کیا اجزاء ہیں تہتر ایمان کے کی لال اس سے کہا جائے گا لم تو لنا مجموعت فنسمبی في واحد ولو تفقدت لوجتت متفرق فيها فی حدیثن ولقت الجت متفر کا فی حا اللہ تسمَ کو اسے کام تو مجموعن فن وسمی ہا ہمیں مجموعہ لم تو سمہ لانا مجموعہ تن فن مجموع کا نام نہیں دیا گیا کہ ہم اس کا نام رکھیں غیر انَ العلم سوائے اس کے نہیں کہ علم جو ہے یو ہی احاطہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاط ہے اور تقوا ہے بلّ کر لَنَا یہ حدیث واحدن اگرچہ یہ بات ہمیں ایک حدیث میں نہیں بیان کی گئی ہے سارے تہتر جو ہے اجزا ولو تفقت تلآثار لوجتا اگر تو آثار کو شمار کرتا تفقت یعنی تفقت تیر جیسے قرآن میں آتا ہے اگر شمار کرتا تو آثار کو تو تو یہ پا لیتا متفر کا کہ یہ اجزا بکھرے ہوئے ہیں جگہ جگہ یا شروع میں یہ تھا کہ لم تو سما مجموعی ہمیں ایک جگہ یہ جمع کر کے ان کا نام تہتر جا کا نہیں دیا گیا کہ ہم ان کا نام اس اعتبار سے لیں بلکہ غیر و تقوا بلکہ علم اس کا احاطہ کرتا کہ یہ اللہ کی اطاط اور تقوے کی چیزیں ہیں تہتر و علم تز کر لانا فی حدیث واحد اگرچہ ایک حدیث میں ساری نہیں بیان ہوئی ولو تھا الآار لوجت اگر تو آثار کو شمار کرتا تو انہیں پا لیتا سب کو متفر کا کہ یہ بکھرے ہوئے تھے ان میں مختلف آثار میں اللہ تسمَََ کو اماد الاضا وک جال و جز امن المان کیا تو نے سنا نہیں اللہ کا قول اماطت الاضاء میں تکلیف دہ چیز اٹھانے میں اور اس کو جز نے قرار دیا ایمان کا وقزا لکھا اور اسی طرح کول ہوں في حدیث آخر ان کا قول حدیث آخر نہیں آخر دوسری دوسری حدیث میں الحیاء شعبۃ من المان کہ حیا کو ایمان میں شمار کر دیے وفر ثالث تیسری میں الغیرت من المان غیرت ایمان میں سے و پھر رابع البزازت من المان بعض ایمان میں اور اس کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں نہیں اور پھر خامص کسی کے ذہن میں ہو تو بتائے الحسن حسن الحدن عہد کا پورا کرنا ایمان میں سے اب ان کی اسناد کے بارے میں دیکھ لیں پہلے جو ہے اپنا العذاب امادۃ الضامن وطحسن ہم نے دیکھ لی دوسرا الحیہ شعبۃ بن امان یہ بھی غالب البخاری کی ہے دیکھتے ہیں متفق الہ و فرص الغیر بن امان تیئس نمبر روا بزار و ابن بتہ المانا سعید مفون بسنت فی مجہ الحال بادت و, اخرج عبن عبن و, و حاکم نے اس کو صحیح کہا واہبی نے نظہابی نے اس کی موافقت کی پچیس نمبر جو ہے چوبیس نمبر بذار تبد المان یہ اور پچیس نمبر حسن صحیح ہے تقریباً سب صحیح ہے کلو حاضہ بن فرو الامان مبن حدیث عمار یہ سب ایمان کی شاخیں اسی میں حدیث امار آتی ہے صلاث بن تین چیزیں ایمان میں سے الانفاق فی فر کہ آدمی انفاق کرے جب کہ وہ خود بھی تنگ دست ہو والانصاف و بن اور اپنے جان کے بارے میں بھی انصاف سے کام لینا وہ بزل السلام عالم اور سارے جہان پر سلام جو ہے وہ بخیرنا یعنی سب کو سلام کرنا جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا مل لفتار جس کو تو پہچانتا ہے جس کو نہیں پہچانتا اس کے لیے شہر یہاں جو ہے وہ ہر ایک کو سلام کرا جس کو تو پہچانتا یہ نہیں پہچانتا جس کو آپ نے سلام کرا اس کے حوالے سے اس کا مومن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے معاہد ہونا وہ ٹھیک ہے مگر آپ کو عام طور پر یہ مسلمان قوم دے رہتے ہوئے یہ نہیں پتہ کہ کون جو ہے وہ مشرقہ اس لیے آپ سب کو سلام کر سکتے ہیں. جب تک کہ آپ کو بالکل یقینی پتہ نہ ہو کہ یہ معالد ہے حق کے پہنچنے کے بعد باطل پر ڈٹا ہوا مدنہ کے <تصفح> ہاں یا باز کی نشانی ایسی ہری پگڑی پہنی ہوئی ہے سمن احادیث المعروف ہند دا ذکر کمال ہی نا خال پھر حدیث سے بہت معروف جو کمال ایمان کے بارے میں ائ الخل اعظم ایمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں کون ہے سب سے بڑے ایمان فقیل الملائکہ فرمایا سب سے بل کر مخلوق میں ایمان سمکیلا پھر کہا گیا نہ رسول اللہ صلی اللہ فکال بل قوم بلکہ قوم جو تمہارے بعد آئے گی اور زاکہ صفت ہوں فضا کرائے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <ہے ستائیس؟ سؤال> سب سے زیادہ کامل ایمان والا اور مومنین میں سے اکمل ایمان اکمل ایمان والے مومنین میں سے احسن ہوں ان سے سب سے بہتر خلکن خلق کا جو وہ شخص ہے یہ تو حدیث بخاری کی ہوگی نہیں بخاری نہیں یہ ہے حدیث صحیح صاحب اور اس طرح کو رجول المان کلک مزاح اس وقت تک مومد سارے کے سارے ایمان کا حامل نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ کو مزاح بنا چھوڑ دے مرا و انکان ساد اور جھگڑے میں خواہ وہ سچا کیوں نہ ہو جھوٹ نہ بولے یہ بھی اخراج احمد جھگڑا پھر ان میں سب سے زیادہ واضح وہ اب یدگی ہی اور سب سے زیادہ بہت کھلی ہوئی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی نا کالا کا یخر جو بن من کانا فی قلبی بن ایمان نکل جائے گا آگ میں سے وہ جس کے دل میں شاعرہ ایک جو برابر بھی وہ برہ تم ایمان اور ایک برہ بھی گندم دانے کے برابر و بسکار ذرت من المان بن ایمان و الا سولبہ و بن ہوں حدیث وسا سو انہا فکال ذال کا سری المان یہ تو سر علیمان ہے یہ سولبا و بتیس نمبر اصل المحمل الحروف یہ بھی اس کا صلیبہ کا مفوب یا سمجھ نہیں آ رہا وق اصول بہ ممن ہوں حدیث ہوں فلبس وسا انََ سلانا جب وسوسے کے بارے میں پوچھا صحابہ نے کہ ایسے وسواس آتے ہیں کہ ہم وہ منہ زبان پر نہیں لا سکتے کہا لال سری المان یہ تو سری ایمان ہے کیونکہ یہ آپ کا دو طرح سے علماء کا یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے ایک تو اس لیے سری ایمان ہے کہ آپ اتنا اللہ سے الحمدللہ ڈرتے ہیں کہ ان کو زبان پر بھی نہیں لا سکتے دوسرا یہ ہے کہ یہ سری ایمان ہے کہ جس پر ڈاکہ مارتا ہے شیطان و کزا علی کا حدیث علی علیہ السلام طرح علی علیہ السلام کے عدیث از دادا ذالک البیاض ازمن کہ ایمان آدمی کے دل میں شروع ہوتا ہے لمزتا ایک سفید نشان کی طرح فلقل اور جب وہ ازداد بڑھتا ہے ایمان زیادتی میں ازداد زالی کل بیاز اور یہ بیاز جو سفیدی ہے یہ بھی اپنا زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ بھی حدیث جو ہے نظم اللہ بس نقطہ بس انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ ہی ہے ایک سفید لفظہ اور یہ صحیح حدیث بھی موجود ہے بشکات کے فصل اول میں کہ جب فتنے ہوں گے بہت زیادہ جو دل قبول نہیں کرے گا اس میں سفید نشان پڑ جائے گا اور پھر وہ نہیں قبول کرے گا یہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ سنگ مرمر کی طرح سفید دل ہوں گے اور جو قبول کرے گا سیاہ نشان پھر بڑھتا جائے گا پھر اوندھے برتن کی طرح سیاہ دل ہوں گے تو یہ بالکل اس کی جو ہے یہاں پر تائید ہے پھر اشیا بن حاضر علی نہیں لکھتے اس میں یہ ہے کہ یا تو کاتب نے یہ کیا ہے اور یا یہ اس وقت دغد کی وجہ سے ہے کیونکہ معتزلہ جو تھے یہ تشیوں کی طرف مائل تھے تو اس میں کسی مسئلے مسئلے کے لیے جان بچانے کے لیے یا کچھ اس طرح کا کام کیا ہے شاید اس کی کوئی خاص وجہ ہے. البانی رحیم اللہ کو چاہیے تھا کہ اس میں کچھ جو کرتے جو مگر ہر انسان کمزور ہے یہ کچھ لکھا نہیں شیخ ماد اس کے بارے میں ہاں آابہ ہاں شریف شاہ سے تبین طبعین تفاظ ہاں پھر کہتے بھی اشیاء من حاضر اس قسم کی چیزیں حاضر نہ بھی کثیرہ بہت یو طو ال ذکر ہوا اس کا ذکر بہت لمبا ہو جائے گا یتول یتول ذکر روحا. اس کا ذکر بہت لمبا ہو جائے گا طبین الگ کا تفاظ الفل ایمان والاعمال ولامال تیرے اوپر کھل گیا کہ ایمان میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے دل کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اور کل ہوا یا او اکثر ہوا ان اعمال البر اور ہر چیز جو ہے سارے کا سارا جو ہے یہ مضبوط کرتا ہے یا اکثر ہوا یا اس کا اکثر انّا اعمال کے اعمال البر بن المان نیکی کے امال ایمان میں سے فخر کیفا تو عن دو حاضی تو کیسے معاندہ معاندہ یہی ہے تعند اور معاند وہی ہے جو حق کے پہنچنے کے بعد اس کا انکار کرے کئی فا تو, تو کس طرح یہ ضد کے ساتھ ان آثار کا ابتال اور تقزیب کرے گا انکار اور جٹلائے گا اور ممایو اور کو تفاظل ہو جو چیز تصدیق کرتی ایمان کے ایک دوسرے سے زیادہ کم ہونے کی اعمال کے ساتھ وہ اللہ کا یہ قول ہے انبل من مؤمن وہی لوگ ہیں اللہ دینا ذکر اللہ وجلۃ وبیل اور حق حقیقت شروع اللہ نے ایمان کی حقیقت جو ہے وہ نہیں رکھی اپنے حکم میں مگر عمل کرنے سے ان شروط پر ولد ذم اور وہ جو گمان کرتا ہے کتاب اللہ وسنہ اور ان بالکل خاص فرمایا ولدِ یز جو گمان کرتا انََََََََََ بالقول خاصتاً کہ یہ قول کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اس کو مومن حق قرار دیتا ہے بللم یقین ہونا کا عمل اس کا کو کوئی بھی عمل نہ ہو معلب لاہ و سنتی وہ کتاب اللہ اور سنت کا معند ہے کہ جو صرف قول کے ساتھ سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں زبان سے زکوۃ ادا کر دیتے ہیں مما یوبیہ تفاظ ظلو پھر کل بھی اور دل کے اندر جو اہل ایمان کی فضیلت ایک دوسرے پر وہ اللہ کا یہ قول بیان کرتا یا ایو اللہ دزین آمن ایزا جا اکم المنات جب مومن عورتیں اجرت کر کے آئے فم تو ان کا امتحان لو اور دیکھو کہ ان کا دل کا معاملہ کیا ہے ان سے پوچھو الستا طرح انّا ہا ہولا دُونَ منزل دونوں کیا دیکھتا نہیں یہاں ایک منزل ہے اور اس سے کم منزل ہے اللہ اعلم بھی ایمان عالم تم نامات اللہ ان کا ایمان بہتر جانتا ہے اور اگر تم جان لو ان کے احوال سے اور ان کے کلام سے کہ وہ مؤمنات ہیں تو پھر انہیں واپس نہ لوٹاؤ کیونکہ کافروں کے لیے حلال نہیں وہ قزا لکھا اور اسی طرح اللہ کا قول ہے اسی کی مثلا ایل آمن آمین بلّہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو پہلے ایمان والے اس کا مطلب ایمان تقبیل کرو فلا انا کا ما مزید ماں کان علی امری بال ایمان مانا اگر ابھی اور ایمان لانے کے لیے اور ایمان بڑھانے کے لیے موضاع نہ ہوتا کوئی موقع نہ ہوتا کوئی جگہ نہ ہوتی تو اللہ کبھی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم نہ دیتا سما کال ایزن پھر یہ بھی کہا الفلام حسبرقوق فتنظین خدا ذبین وکال فلّہ جافن تنسی کا عذاب الله کہ ایک بندہ جب اللہ کے راستے میں تکلیف دیا جاتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایمان خراب ہے یا منافق ہے یہ و الله صین آمن و یم کافرین تاکہ اللہ تمہیس کرے صفائی کرے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور اللہ یم حقل کافرین کافروں کو ہلاک کرے افلس تراہ تبار کا وط اعلیٰ کد امتحان بال فار <تصفح> اللہ تبارک و تعالی کو دیکھتا نہیں کہ اس نے ان کا امتحان لیا القول بالفعل کہ انہوں نے جو قول کہا تھا فعل کے ساتھ وہ ہے کہ نہیں ان میں وَلَمْ يَرْدَ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْعَمَلِ اور ان پر راضی نہیں ہوا صرف اقرار پر عمل جو ہے اس میں دیکھے بغیر حتٰ جا علا احدرآخر حتیٰ کہ اللہ نے عمل کو کال میں قول کو عمل میں داخل کر دیا ان بعد کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ وسلم بعدہ پھر کون سی چیز ہے جس کی اتباع کی جائے گی کتاب و سنت اور منحج سلف کے بعد اللہ دینا ہو ماؤد المامہ جو کہ قدوہ کی جگہ اور امامت کی جگہ ہے جو قیادت اور امامت کے مقام پر فائدے فل امر عليه جی علیہ سننا امدنا ماں نسہ علیہ علماء اور امر اللہ جی علیہ وہ کام جس پر سنت جو ہے وہ جاری ہے ہمارے نزدیک اور جس کی نس کے طور پر ہمارے علماء نے ہمیں خبر دی مما اک تسنا فی کتابینہ انَ المان بیا کول ول جب وہ جو ہے ہم نے قصہ کی یعی بیان کی اس اپنی کتاب میں وہ یہ ہے کہ ایمان دیت کول عمل ہے سارے کا سارا وہ ان دراجات بدوحا بعد اور ایمان درجات بعض بعض سے اوپر ہے شہادت بل لسان کما کال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم الحديث۔ یہ اس کا پہلا اور اس کا سب سے بڑا وہ شہادت ہے زمان کے ساتھ جیسے نبی علیہ الصلوۃ و سلام حدیث میں بیان کیا جعله فیه بدعۃ و سبعین جزء اسے 73 جزء قرار دیا فایذا نطق بها القائل جب قائل ان کے ساتھ زمان سے ادا کرے گا وہ اقر ب بما جاء عند اللہ لازمه اسم الايمان بالدخول فيه بالاق مل دکر با جا ولا تزکیت نفوس وک الما ازداد لطاطا ازداد ایمان کہتے ہیں کہ فائزہ ناپک بحل قائل جب اس قائل نے جس تہتر کے تہتر جو ہے اس کا اقرار کر لیا بہ اکربی ما جا ان دلہ اور جو اللہ کی طرف سے آیا اس کا اقرار کر لیا لازم ہوں اسم الامان اس کو اس میں ایمان جو ہے لازم ہو گیا بدول ہی کہ وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے بال استقمالی ان دلہ سات استقمال کے اللہ کے ہاں ولا اللہ تزکیت نفوس اور نہ کہ تزکیت نفوس کی اسی وقت اسے حاصل ہو گیا بک الما ازداد اللّہ تعطن و جیسے جیسے وہ اللہ کے لیے اطاط اور تقوی اختیار کرے گا ازداد بھی ایمان یہ ایمان اس کا جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ دخول اور استقمال ہے شروع میں کہ وہ کامل کرنے کی طرف آ اور داخل ہو گیا ایمان سے جب کلمہ پڑھتا ہے باب بابل ایمان آج پڑھنا ہے کہ کچھ اور پڑھنا قال ابو ابید حد یا سعید عن ان ابل عن الحسن قال قال رجل مسعود، ابن مسعود کے پاس نے سے ہے کہتا میں امید رکھتا ہوں ابن مسود ابن مسعود نے کہا رضی اللہ تل اولا کما وکل تل کیا تو پہلے کو بھی اسی طرح نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مومن ہوں میں امید رکھتا ہوں جیسے تو نے دوسرے, دوسرے کو اللہ کے حوالے کیا پہلے کو بھی اللہ کے حوالے کیا یعنی یہ کہنا چاہیے انا مکمن ارجو میں امید رکھتا ہوں میں مومن ہوں یا انشاءاللہ وہ آگے آئے گا قال ابو ابوید حدثنا عبد الرحمٰن ابن ماہد ان سفیان ابن سعیل انعام الب ان کالا جا رج عبداللہ رقیب ایک قافلہ ملا من ان ہم نے کہا تم کون ہو فقال من آل کیوں بھی کہتا ہے ابن کہ ہم میں یعنی اس کو بڑا مناتے تھے کہ کو اللہ پر کے حتمی فیصلے اپنے بارے کرے بلکہ اللہ سے بن محمد ان عبد اللہ عبداللہ ابن کے پاس بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا محبل کالا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں جنت میں ہوں ولیکن آمنا باللہ قال ابو ابین حد نہ عبدالرحمن ان سفیانیا چار چار نمبر ہوا بزم ابولی تشدی لام محل محل اس کا نام مہل ابراہیم تیروا کالا ابو عبید سر عبد الرحمن ان ان معمر ان ابن الرحمان تن ابی قال سب, سب اس میں ایمان کا ادب اور آجی ہے وہ بس اس کو جلدی سے پڑھ لیتے کالا سنا جریر چلو یہ سنت پڑھنی ختم کر دیتے کالا رج الماً کالا انشاء اللہ یہ بھی کہنا جائز ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ میں مؤمن ہوں کالا بو بی کانا یا خزو صفیان ومن من سفیان اور ان کے ساتھ موافقت کرنے والے انشاءاللہ کہنا صحیح سمجھتے تھے بس اسی سے ڈرتے تھے کہ انطلا اپنا تزکیہ اور استقمال جو ہے اس کا دعویٰ نہ کرے اما اللہ کا جبی المین سارے اہل ملاک لے ان ولاب ولام و ذبا و شہادت و منا کے حتیم و, و جمی یہ بھی ایک دلیل آ کہ ان کا جو ہے ضبیح شہادت ان کا نکاح اور ان کے تمام جو ہے جمی سنتیم و قبول تب ہوں گے جب ان کا نام مسلمان مومن ہوگا ایک عام حالات میں ان ماہیہ اللّمان ب لہٰذا کان اوزائر الاستثنا ترکن وہ کہتے تھے حاض دین اس کا مطلب یہ کہ میں اس دین ماروں یعنی یہ اعتبار ہوگا حالات کا اور تناظر کا کہ جس میں وہ جواب دے رہا ہے امداد شہادت بحا ان دلہ ان دالم بلّہ یقور فلاں وہ عالمان تقا اپنے تزکیے کو خود بیان نہ کرو وہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے تو یہ تو ابھی لمبا ہے ایمان ایمانتا زیادہ اور کم پڑھ لے پہلے وہ زیادہ اہم ہے مہم باپ ہے یہ باپ تو اسی پر چلتا ہے انشاءاللہ اور اس میں ساری بات جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ کے طور پر اپنے آپ کو شیخی کے طور پر کہنا حرام ہے مومن کہنا کی بات نہیں ہوئی فی ایمان, ہو ایمان میں زیادتی اور ایمان میں کمی کار ابو عبید عبد الرحمن بن, بن, شداد الاسود بن حلال کالا کالا معاذ بن جبل رجل اجلس بنا نق منسا یعنی نسقر اللہ ہمارے ساتھ بیٹھ جا ایک گھڑی ہم ایمان والے ہو جائے اسنادر صحیح الشرط شیخین شیخ, شیخ الوانی کہتے وباد القول کانا سفیان بل و مالک بن انس یارون اعمال البر بن اسلام اس کا مطلب ہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ہم اللہ کی جب باتیں کریں گے تو ہم مومن ہو جائے گی یعنی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا لیکن کُ اللہ ان کیونکہ ان کے نزدیک امال در سارے ایمان میں سے وہ جم فالکا کن کے نزدیک صفیان اوزائی اور مالک بن انس و حجت الفی ظالکہ ماں و صف اللہ بہ مبن سے مواد ان بن پانچ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو مومن کے وصف کے ساتھ پکارا اللہ دین کال الحم الناس اناس کا جماء الحقم فخش حسم اللہ ایک یہ ایمان کے اضافے کا ثبوت وکال دینا ات الق واد اللہ دین اعمن ایمانہ تاکہ یقین آ جائے ات کو اللہ کی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا اور زیادہ ہو جائے ان لوگوں کا ایمان جو پہلے ایمان والے ہیں مع تاکہ ان کا ایمان جو ہے اس میں قد کا اضافہ ہو محفل بابل ابل جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں فتبع اہل السنة فتبع اہل السنة اتباع اہل سنت نے ان آیات کی اور اس کی تعویل یعنی اس کی تفسیر یہاں تعویل کا مطلب ہے تفسیر تفسیر یہ کی کہ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو تزکیہ کا باعث منتے سب ایمان میں امل لدینہ راؤ المان کو عمل اور جنہوں نے دیکھا خمس مسل سلاتی اربا رکاعۃ واضح احا دہ پہلی بات یہ اصل ایمان اقرار ہے بمجمل الفرائض جو بھی فرائض اللہ کی طرف سے آئیں گے مثل السلاة زکاة وغیرہ زیادہ اور جو یہ اللہ نے کہا کہ وزداد ایمانا ما ایمانہم والزیادہ تو بعد احاضی الجمل ان میں جو زیادت ہے ہوا اس کا مطلب یہ ہے انہا حاضی السلاة مفروضہ ہی خمس کہ تم اس کو تفصیل ایمان مان لاؤ کہ پانچ نمازیں ماننا زور یا اربع رکعہ زور کی چار ہیں مغرب کی تین ہیں وعلیٰ حاضر آو سائر الفرائض اس طرح سارے فرائض کا ڈیٹیل جو ہے اس کو ایمان کا اضافہ کرار دیا انہوں نے اس طرح نکلے اس بات سے دوسری بات ہے انہوں کا اصل المان القرار بیما جا دلائے و زیادہ تو تمکن القرار اصل ایمان جی اقرار کر لیا آپ نے زیادہ کا مطلب یہ کہ آپ کو اس اقرار پر, پر پختگی حاصل ہو گئی تو اس کا مطلب اقرار پہلے پیر پہ غیر پختہ تھا تو پھر تو یہاں پہ پڑھے گا تو کہتے وہ وہ ایمان میں سے نہیں یہ نہیں مانتی یہ غلط المردیا کا مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتی لیاس میں عموماً نہیں یہ تو ان کی بیان کر رہے ہیں یہی ان کی دلیل ہے مخالفین کی دلیل کو نہیں یہی ہے دیکھتے ہیں آگے ایمان یقین یقین میں بڑھ جانا تو پھر تو ایمان کم اور زیادہ ہو گیا بات تو ختم ہو گئی انتھی ان لا یز داد ابدا ولا کن ناس یز داد ملو بلکہ ایمان والے لوگ بڑھ جاتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے وَكُلُّ وہ مصدق کو اس کی تصدیق کرے ولافی کلام العرب نہ عربی کی زبان کے اعتبار سے ہی کرنا کالا اجلس بنا فيتمحهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلابات الخمس ومبلغ رقوئها وصجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضله النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أصحابي في العلم بالحلال والحرام ثم كان يتقدم العلماء يتقدم العلماء یہ کیا لفظ ہے آپ کو دیکھیں کیا لفظ لیتے <تصفح> اقوال ہم ان میں فکاس سے کسی سے تصدیق نہیں ان کی پاتے اور نہ کلام عرب میں اور ہم نے نقل کی اجلس بنا معذ بن جبل جو کہ نبی اکرم صلی اللہ صاحبہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ آ بیٹھ تھوڑی دیر ہم مومن ہو جائیں تو کیا یہ شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کی تفصیلات ہم طے کرے اور پتہ چلے کہ کتنی نمازیں ہیں اور رقو کتنے سجود کتنے ہیں حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ان مسائل میں زبردست فضیلت دی بھیا تقدم العلماء اور وہ علماء کا سیم متقدم ہے آگے جو بھی اس مفہوم ہے اس لفظ کا مواز کو جو جانتا وہ کبھی بھی یہ نہیں تفسیر کر سکتا کہ مواز نے تفصیلات جاننے کے لیے بٹھایا تھا. اما فی لغا تتعلق ہے فَإنَّا لگا لگا میں انا لم نجید المانا ہم نہیں یہ مانا پاتے مثلاً یا جو ان کی تعویل کا محتمل ہو سکے جس طرح ایک بندہ بیہ اس بی بی اس اس پھر اسے بیان کر دیا فکا میں کزا سو اس طرح سے تمہارے ادا ہو گئے میں دو سو اس طرح, اس طرح سے اس پہلو سے ہو گئے اس اس نے ہزار پورے کر دیے ما کانا يسمع زیادہ اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ زیادت ہو گئی زیادہ رہیں ہزار ہزار و, و تفصیل تلخیص و تفصیل کیا لائے گی وَكَذَلِكَ لو لم یو لا ردال مرہ۔ ما کیل ضیاد تم آئی بس اس نے کئی دفعہ اس کو دہرا ہوا تقریر و یہ آدھا ہے اور بار بار کہنا ہے لأنه لم يغير ولم يزد کچھ بھی نہ بدلا وہی ہزار کے ہزار ہی رہے اس نے کہا دو سو ادھر سے دو سو ادھر سے ایک سو ادھر سے غير موجود جس نے کہا يزداد من ایمان سے اضافہ ہوا هو یقون مگر ایمان نہیں زیادہ ہوا فہ نہ غير موجود یہ تو غیر موجود ہے ان راج اللہ صفا معلو فقیلا ہُوا الف كان له میں یَ فم الناس اللہ یقون الم زیاد الف بس قطر دنیا میں بھی ہے عربی زبان میں اگر کئے ہزار تھے سو زیادہ ہو گئے تو زیادہ ہی سمجھے گا گیارہ سو ہو گئے بقضا القضا ارالشیہ فل ایمان الصلوحا اسی طرح ایمان بھی ہے کیونکہ اللہ نے وہ زبان استعمال کیے جو لوگوں کی رائج تھی لا ژاد الناصمن الشیٰ اللہ کانا ضالق شیح و زائد فل ایمان بم اللہ جین جعل الزیادہ از فلا مان جنہوں نے کہا یقین میں زیادہ ہو گیا ہے ان کا تو کوئی انما کہ ان کے نزدیک سارے کا سارا ایمان جو ہے وہ اقرار ہے جب میں یقین نہیں تھا کیسے وہ بڑھ گیا من کیسے, کیسے بڑھ گئی بن شی اس شعی میں سے قد جو پہلے پوری ہو گئی تھی اور آخر تک پہنچ گئی تھی اور اس کا احاطہ ہو چکا تھا کلکانا یس دادا یقیناً ایک بندہ دڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حتی احات علیہ حتیٰطل ہی اس پر احاطہ کرتا ہے کلو ہر چیز بزع ہی اپنی روشنی سے ہلکانہ یسلتی کیا وہ کہہ سکتا ہے یس دادا یقیناً بھی انداون کہ اس کو اب یقین ہو گیا کہ وہ دن ہے ولس و والجن اگر جن اور ان سب جمع ہو گئے حاضۂ یس و یخ خرجو مما الناس یہ اصل میں جواب اس لیے دینا پڑا کہ یہ جن کو یہ غلطیاں لاحق تھی وہ بڑے بڑے علام فہمے تھے یہ علم کلام نے فلسفہ نے متاثر کیا اور رائے نے قیاس نے کہ بڑے بڑے علامہ فہمہ جو تھے وہ ان چیزوں پہ پڑے ہوئے تھے اس لیے جواب دینا پڑتا تھا جواب کی ضرورت کوئی اب وہ کہتے ہیں دل کو دیکھیے اور ہر چیز نظر آ تو اب کس اس زیادہ یقین ہو گیا کہ دل ہے پہلے نہیں تھا